اللہ سبحانہ ہوا تھا نے دین اسلام کو بڑا ہی سہل اور آسان دین بنایا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بندے کے لیے نہایت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی آسان بنا دے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے اللہ کا تقوی اختیار کرے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مخت بھر لے تو اس کے لیے رب العالمین کے احکامات اور فرامین پر عمل پیرا ہونا کبھی مشکل نہیں رہتا جو ہی اسے احکامات شریعت کا علم ہوتا ہے وہ فوراً اپنے اندر ایک تبدیلی رونما کرتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے قالب میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے پھر وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ چلو آہستہ آہستہ میں اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کروں گا یا آہستہ آہستہ میں دین کے ان احکامات پر عمل کرنا شروع کر دوں گا بلکہ جو ہی وہ اللہ خانہ اعلیٰ کے فرامین و احکام سنتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے مالک و خالق نے مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و ہوا کی احکامات کی بجا آخری میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں آمنا رسول ابیما انزیرا میں ربی المینون کل الع آمنا بلا ہی و ملاکا تھی ہی و کتوبی ہی و رسولی لان و فر کو بینا آدمی رسولی و کالو سمینا و رسول اور اہل ایمان اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نادر کی گئی ہے یہ سب لوگ اہل ایمان بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور کہتے ہیں سمعنا و عطا انا اللہ ہم نے تیری بات کو سنا اور اس کی اطاعت کر لی یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے اور پھر اطاعت کر لیں گے نہیں سنہنا ہم نے سنا وہ اور ہم نے اطاعت کر لی سننے کے بعد اطاعت کرنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں بلکہ فوراً اطاعت وہ فرانہ کا ربانہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور یقیناً تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل ایمان کی بات جو وہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں اس کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ربانہ انا نا سمحنا منادی یونا دل ایمان اے اللہ اے ہمارے رب انا سمحنا منا دین یو ایمان ہم نے ایک ندا لگانے والے کو آواز دینے والے کو سنا وہ ایمان کے لیے آواز لگاتا تھا اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتا اور کہتا ان بِرَبِّكُمْ اپنے رب پر ایمان لے آؤ فع منا ہم ایمان لے آئے رب نا فوفر نا زروبانہ وکفر انا سے یہ آتی اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں مراف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا یعنی جو ہی ہم نے آواز حق کو سنا سنتے ہی فع ہم فوراً ایمان لے آئے ہم نے دیر نہیں کی اللہ کے احکامات کو جانا اور جاننے کے فوراً بعد اس پر عمل پیرا ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مین الدین ہادو کلیم اموادی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تحریف تغیر و تبدل پیدا کرتے ہیں وہ اقول و نہ اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور سن کے ہم نے نافرمانی کر لی بات ہم نے سنی ہے اور سننے کے بعد اب فوراً اس پر عمل پیرا نہیں بلکہ ہم نافرمانی کرنے والے ہیں غیر مسما لہذا آپ ہماری بات سنیں ہمیں سنائے نہ کسی اور کی نہ سنیں وہ رائنا بھی اور راعنا کا لفظ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو پیش دیتے ہوئے وہ فی دین اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں دین میں تعین کرتے ہیں والنا اون رکان خیر اللہ اقوام لیکن اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد ہم نے اطاعت کر لی فور اس کو مان لیتے وسما اون اور کہتے کہ ہماری بات بھی سنیں اور ہماری طرف بھی دیکھیں لکانہ خیر اللہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اور زیادہ مضبوط اور درست ہوتا والا بھی کفری ہی اللہ کریلا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان والے بنے یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں اور حکام کو سننے کے فوراً بعد اس کی وجہ آبری کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کو اللہ بشارتیں اور خوشخبریاں دیتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر انسنی کر دیتے ہیں اور اس پر فوراً عمل درآمد نہیں کرتے عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے کفر کی وجہ سے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور یہ بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے ایمان والے بن پاتے ہیں اور پھر بات سننے کے بعد سنی ہوئی کو انسنی کر دینا یہ اللہ رب العالمین کو کت قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا تک ادینا پالو سمینا وہ ہمراہ اسمعون ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو اللہ کے احکامات سنائے گئے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے سن لیے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہیں ہوتی یا وہ سنتے ہیں تو نہ ماننے کے لیے اور یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جب اہل ایمان سنتے ہیں تو وہ فوراً اس کو قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا یہ طرز اور یہ انداز بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نقل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كَانَ ایمان جب ان کو اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو اللہ تعالی کے احکامات بتائے جاتے ہیں تو ان کا وطیرا اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں سمعنا و اتا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی ہم نے اطاعت کر لی ہے وہ اولا اکم اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں وہ بات نقل کی ہے جب جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پھر اس پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے وہ ان لمبا سمے انل ہدا آمنا بھی فلایا خا بخس والا رہا تھا جب ہم نے ہدایت کو سنا اللہ تعالی کے احکامات کو سنا آمننا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے فلا یا خف بخشوں والا اس کو کسی قسم کا ڈر خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا نہ اس کو جہنم میں گرنے کا خوف ہوگا نہ اس کو کسی خسارے اور نقصان کا کوئی درد یعنی یہ اہل ایمان کی شفت اہل ایمان کا بتیرا اور طریقہ کار ہے کہ وہ جب اللہ تعالی کے احکامات کو سنتے ہیں تو احکام کو سننے کے فوراً بعد اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں اور پھر وہ کسی موقع کا انتظار نہیں کرتے کہ جی چلو کوئی ایسا موقع زندگی میں آئے گا تو ہم یہ کام بھی شروع کر دیں گے نہیں ان کا طریقہ کار ایسا کس نہیں ہوتا سنن نبی داود کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خورین اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا اور کہا نعم الرجل الخرائم لولا طول جمتی ہی اور اسپال ہوئی خورین بڑا ہی اچھا آدمی ہے اگر اس کے سر کے بال وہ زیادہ لمبے نہ ہوں وہ اس بالو ہی اور اس کا جو اظہار جو تحمد شلوار وغیرہ ہے یہ ٹخنوں سے نیچے نہ جاتا ہو بال رکھنے کا جو انداز اور طریقہ کار شریعت اسلامیہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بال کانوں کی لو کے برابر ہوں یا زیادہ سے زیادہ کندھوں تک پہنچتے ہیں اس کے درمیان درمیان بال رکھے جاتے ہیں کندھوں سے نیچے اگر مرد کے بال جائیں گے تو وہ درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار ساری زندگی اپنائے رکھا آپ <تصفح> کے بال جب کندھوں تک پہنچتے تو آپ کانوں کی لو سے انہیں کٹوا دیتے پھر بڑھتے دوبارہ کندھوں تک پہنچتے تو کٹوا دیتے تو کانوں تک جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وفرہ اور جو کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں جمعہ اور کندھوں سے اونچے ہوں اور کانوں سے نیچے تو ان کو کہتے ہیں لیمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جماتی ہی اگر اس کے جمعہ یعنی کندھوں تک پہنچنے والے بال یہ زیادہ لمبے نہ ہوں بندہ بڑا اچھا ہے بڑا بہترین ہے اچھا آدمی ہے لیکن اس کے بال ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں اب بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق رکھنے ہیں نہیں رکھنے ان میں کنگی کرنی ہے تو کنگی کرنے کا انداز اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ سر کے درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، ناک کی سید سے دونوں آنکھوں کے درمیان اور اسی طرح آپ نے کبھی یہ وہ جس طرح آج کل نئی نسل کے بال ہوتے ہیں جدید ہیئر سٹائل سسٹم ایسا کبھی نہیں رکھا تو لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں اب قرائم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بال سنت کے مطابق رکھے ہوئے ہیں صرف ان کی لمبائی ذرا زیادہ, زیادہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ایک آدمی اٹھا اس نے جا کے قرائم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تیرا ذکر کیا ہے بڑے اچھے انداز میں لیکن دو خامیاں گنوائی ہیں کہ اگر یہ اس کے اندر نہ ہو تو یہ بڑا اچھا آدمی کہنے لگے بتاؤ کیا ہے کہا کہ ایک بات تو یہ کہی ہے لولا طول و جمعہ ہی کہ سر کے جو بال ہیں وہ کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں یہ اگر اتنے زیادہ لمبے نہ ہوں تو خریں بڑا اچھا آدمی اس نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا ایک منٹ رکو اپنے ترکش میں موجود تیر کے ساتھ اپنے بالوں کو انہوں نے کاٹ دیا یعنی انتظار نہیں کیا اس بات کا کہ ٹھیک ہے چلو بات سن لیتا ہوں پھر حجام کے پاس جاؤں گا حلاق کے پاس اور اسے بال کٹوا لوں گا چھوٹے کروا لوں گا نہیں جو ہی سنا فوراً اس کو ختم کر دیا پھر پوچھا بتاؤ دوسری کیا بات کہی ہے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اس بال اظہاری کہ قرم اسدی کا جو اظہار ہے جو تحمد ہے شلوار ہے یہ ٹکروں سے نیچے جاتی ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ بڑا اچھا آدمی ہے انہوں نے اس کو بل دے کر اوپر نہیں کیا بلکہ نصف پنڈلی سے نیچے جتنا کپڑا تھا سارا کاٹ دیا نہ بڑا ہوگا نہ نیچے جائے گا یہ صحابہ کرام مضبوان اللہ مجمعین کا انداز اور طریقہ کار ہے اللہ تعالی کے حکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کا پھر ایسے ہی اور بھی بہت ساری باتیں صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں اس طرح کی مثال کے طور پر آج اگر کوئی آدمی نشا کرتا ہو نا شراب پیتا ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا نشہ کرتا ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ چھوڑنے میں بڑا وقت لگے گا آہستہ اہستہ کر کے اس کی یہ عادت چھوٹے گی لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے اگر بندے کے دل میں ایمان راسخ ہو اللہ پر یقین مضبوط ہو تو ایک لمحے کے اندر یہ عادت ختم ہو جاتی ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے نا دماغ بنا ہوا ہے کہ یہ کام آہستہ آہستہ ہوگا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے یہ انسان کی جو نفسیات ہے یہ انسان کی صحت پہ بڑا اثر کرتی ہے جو اس کی سوچ ہے جو اس کا ذہن ہے ایک آدمی یہ تصور کر لینا کہ میں بیمار ہوں چاہے وہ صحت مندی ہو کوئی اس کے دماغ میں یہ ڈال دے کہ تیرے اندر تو یہ بیماری ہے وہ واقعی بیمار ہو جاتا ہے وہ یہ سوچ سوچ کے بیمار ہو جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں شراب حلال کی لوگ پیتے تھے اس کا کاروبار کرتے تھے ایک دوسرے کو پلاتے تھے معاملہ چل رہا تھا اللہ تعالی نے پہلے ایک دو مرتبہ تندیح کی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے پھر کہا کہ جب تم شراب پی لو تو نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں یعنی کہ تھوڑی بہت نفرت ان کو دلائی لیکن شراب کو حرام قرار اللہ نے نہیں دیا پھر بھی آخر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا ان خمر ول مئی سرو ول انصاب عمل شعیطان خجتا شراب جوا وہ آستانے جہاں جا کر لوگ غیر اللہ کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں ول اور قسمت آزمائی کے تیر یہ قسمت آزمائی کے جتنے طریقے ہیں یہ لاٹریاں کوپن بانڈز اور الٹی سیدھی انعامی سکیمیں اب لوگوں نے قسمت آزمائی کو انامی سکیم کا نام بھی دے دیا فرمایا ریت سبن عام علی شیفان یہ شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے گندے ہیں فج تریبو ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فرح پاؤ کامیاب ہو جاؤ تو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت بہت سے ایسے تھے جو شراب پیتے تھے ابھی حرام جو نہیں ہوئی تھی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان میں سے کوئی شخص بھی دوبارہ شراب کے قریب نہیں گیا حتیہ کہ مدینے کی نالیوں میں شراب ہی شراب بہ رہی تھی لوگوں نے بنا بنا کے رکھی ہوئی تھی پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اللہ نے خدمت کا حکم نازل کیا ساری ضائع آج اگر کسی کاروباری کو پتا چلے نا کہ یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس کے اندر فلاں فلاں ایٹم ایسی ہے جو کہ شر ممنوع ہے اور اس کی بیع و شرا خرید و فروخ کرنا تجارت کرنا شری طور پر حرام ہے وہ کہتا ہے چلو اچھا ایک بار یہ مال آ گیا ہے یہ نکال لوں پھر آئندہ سے نہیں خریدوں گا لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار بالکل نہیں تھا شراب حلال تھی وہ پیتے پلاتے تھے اس کا کاروبار کرتے تھے وسیع پیمانے پر اور اس کو انہوں نے تیار کر کے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے گئے وہ برتن نہ رہے جن میں شراب تھی اور کوئی نہیں سوچا کہ کاروبار کا کیا بنے گا پیسہ ضائع ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ جو ایک عرصے سے شراب پیتے چلے آ رہے تھے عادی تھے شراب پینے کے اور انہوں نے محلت نہیں مانگی کہ جی ہمیں تھوڑی سی محلت دے دیجئے ہم آہستہ آہستہ اپنی اس عادت پر قابو پا لیں گے کوئی ایسی بات نہیں اللہ نے کہہ لیا فج تبو یہ شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے یہ گندا ناپاک اور نجس کام ہے اس سے بچ جاؤ وہ بچ کر فوراً انہوں نے اسے ترک کر دیا یہ صفت ہے اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کی اور فرمایا وہ کا تو یہی کہنا ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنائے جاتے ہیں انتالا وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے تیری بات مان لی اب سننے کے بعد اس میں پسو پیش ششو پنج کی کوئی اجازت نہیں ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے ایمان کی یہ کیفیت اور یہ عالم اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو بھی کہہ دیا انسری ماں آمن تم بھی ہی فقو فما کی شکا اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئیں جیسا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا فخر دیکھتا پھر یہ ہدایت یافتہ بنے گے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں مجھے صحیح ہدایت مل جائے تو وہ اپنے اندر ویسا ایمان پیدا کرے جیسا صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا تھا ان طو اگر ان کا انداز اور طریقہ کار ویسا نہیں ہے تو انفی شقاف پھر یہ مخالفت میں ہیں پھر یہ صحیح معنوں میں راہ راست پر نہیں ہیں راہ راست پر رہنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کا غطیرہ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ رب کائنات کے احکامات کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جان دینے کے بعد فوراً اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ باتیں سمجھائی بتائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو کسی سے سوال نہ کرے تو یہ کام کر لے کسی سے سوال نہ کیا کر اب انہوں نے اس بات کو کس حد تک اپنے پلے باندھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ میں موجود کوڑا اگر وہ گر جاتا تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ نیچے سے کوڑا اٹھا کے پکڑا دو خود گھوڑے کو روکتے نیچے اترتے اور خود وہ اٹھاتے کیونکہ کہتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کسی سے کچھ سوال نہیں کرنا لوگوں سے مستقری بے پرواہ ہو جا وہ اپنے آپ کی اس قدر اصلاح کرنے والے اور ایک بات کو سن کے فوراً عمل اور پھر ساری زندگی تک عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد کہتے حلر عام کمریا تمہیں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب بیان کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیتے بس اوقات آپ فجر کی نماز کے بعد خود ہی کوئی وعد و نصیحت کر دیتے مجھے بڑا شوق تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے میں بھی پوچھوں تعبیر خیر ایک رات مجھے خواب آیا کہ دو آدمی آئے وہ مجھے لے کر ایک گڑے کے کنارے پہنچے اور انہوں نے مجھے وہ گڑا دکھایا اور واپس لے آئے اس قسم کا خواب انہوں نے سارا دیکھا پھر اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے ذرا ہچکچانے لگے شرمانے لگے تو انہوں نے اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خواب سنایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمر لو العبد اللہ باللیل عبداللہ اللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو نماز پڑھ لے قیام الحل اور تحجد اگر پڑھنے لگ جائے تو یہ بندہ بڑا اچھا ہے یہ تعبیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی آج کل کچھ لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں ان کو تعبیر اس قسم کی اگر بتائی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں خواب میں جو باتیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح کی تعبیر تو یہ ہے نہیں یہ اور ہی کچھ ہے اب خواب انہوں نے کیا دیکھا ہے دو بندے گئے ہیں ان کو لے کر ایک نہ بڑے کے کنارے اور اس پہ انہوں نے جھکا کے دکھایا ہے اور واپس لے آئے ہیں یہ خواب ہے اور تعبیر کیا ہے لو العبد اللہ لوکان صحیح بخاری کی حدیث کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر یہ رات کا قیام کر تو سیدہ حفسار رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تعبیر عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی اور پھر ساری زندگی انہوں نے قیام الحر تحجد کی نماز نہیں چھوڑی چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہو چاہے بیمار ہوں یا صحت مند ہوں کبھی بھی انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرنا نماز تحجد قیام اللیل ادا کرنا اسے ترک نہیں کیا یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ رب العالمین کو جن کا ایمان اور اسلام پسند آیا اور ان جیسا ایمان لانے کا ہمیں بھی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یہ لوگ بات سنتے ہیں اور سننے کے فوراً بعد اس کو مان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں ششو پنج کا شکار نہیں رہتے پسو پیش نہیں کرتے تاخیر نہیں کرتے موقعوں کی تلاش میں نہیں رہتے عورتیں ان کو سمجھاؤ پردہ شرعی طریقہ کا اور اس کا کیا ہے کیا انداز ہے پردہ کرنے کا کن کن لوگوں سے انہیں پردہ کرنا ہے کہتے ہیں جی نوجوان لڑکیاں جی شادی کے بعد شروع کر لیں نوجوان لڑکے انہیں بتایا جائے کہ یہ جو لباس آپ لوگ پہنتے ہیں یہ دینی شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا اور جو چہرہ مہرا آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے نہ ہی آپ نے اس کو پسند کیا ہے وہ جی ابھی بڑا ٹائم ہے پھر کبھی کسی موقع پر کسی بورڈ پر رکھ دیں گے کل ہی ایک بھائی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی اس کو سمجھایا داڑی کے بارے میں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور آپ اس کو چھیڑتے نہیں تھے کاٹتے نہیں تھے اس کو خیر بات سمجھ گئی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا لیکن اب رکھوں کیسے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کیسے شروع کروں داڑھی کو چھوڑنا کہتا ہے کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے میں چاند فلو ہونے سے لے کر دس الحجہ تک جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے لیے بال کٹوانا ناخن کاٹنا وغیرہ منائے تو ان دس دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی آ جائے گی تو اس کے بعد پھر میں چھوڑ دوں گا یعنی موقع تلاش کرے کہ اب یہ میں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ طریقہ کار مسلمانوں کا ایسا ہی ہوتا ہے اب کرنا بھی چاہیے کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا لیکن اب موقع تلاش کر رہا ہے کوئی بہانہ ملے میں یہ کام شروع کروں لیکن پھر خیر اس کے دل میں خود ہی آئی کہ بھائی اپنا عزول حجہ شروع ہونے میں تو کافی دیر ہے اگر اس سے پہلے ہی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا تو اس بندے نے بہرحال اس سے پہلے ہی داڑھی چھوڑ دی داڑھی رکھ لی یعنی کہ یہ انداز اور طریقہ کار جو آج کل لوگوں نے دہنوں میں بٹھا رکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اہل اسلام کا طریقہ کار کیا ہے سمعنا و اطانا وہ سنتے ہی فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور اطاعت کر لی یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور ٹھیک ہے ہم مان بھی لیں گے اطاعت بھی کر لیں گے یہ کر لیں گے والی بات مومنوں کی نہیں ہوتی بلکہ مومنوں کی بات کیا ہوتی ہے سمعنا ہاں ہم نے سن لیا ہے وعطانا فوراً ابھی اور اسی وقت ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ عُلِيهِ